میرے محترم بزرگوں بھائیوں اور بہنوں آج کی مجلس ایک بابرکت مجلس ہے اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے واسطے سے قرآن مجید کے نام سے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہو رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جب اللہ کے بندے کہیں جمع ہوں اور اللہ کو یاد کریں تو اللہ تعالی ان کو اس سے زیادہ بہتر مجلس میں یاد فرماتا ہے اور یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ جب اللہ کے بندے کہیں جمع ہو کے اس کا ذکر کریں اور قرآن مجید سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہو سکتا ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو ذکر حکیم اور ذکر مبین اور ذکر ربق فرمایا ہے اللہ کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں سکینت ان کے اوپر اترتی ہے رحمت ان کے اوپر ہر طرف سے چھا جاتی ہے اور فرشتے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر سایہ کر لیتے ہیں ہم میں سے کس کو اس بات میں شک ہو سکتا ہے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو خبر ہم کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ برحق اور صحیح ہے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو بھی اسی بشارت کا مستحق بنائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں عظمت اور بزرگی ساری کی ساری صرف اللہ تعالی کے لیے یا اس کے کلام کے لیے پران مجید اللہ کی وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی اور ہم اور آپ مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت ہمارے سپرد فرمائیے یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال دنیا کی کوئی دوسری نعمت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے وہ نصیحت جو ان سارے امراض کے لیے شفا ہے جو تمہارے سینوں میں اور دلوں میں پائے جاتے ہیں یہ راستہ بتاتی ہے اور رحمت کی راہیں کھولتی ہے ان کے لیے اس کتاب کو ماننے اس کو قبول کرنے پھر فرماتا ہے کوئی بے فضلہ ہے و ہی یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے یہ نعمت تمہیں نصیب ہوئی اب ضال کا فل بس یہ وہ چیز ہے جس پر لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائے ہوا خیر ام اما جتنی بھی چیزیں دنیا میں لوگ سمیٹتے ہیں قرآن کی نعمت ان سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ قیمتی صدق اللہ علیہ تو قرآن مجید سے زیادہ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو خوشی اور مسرت اور جشن کے مستحق ہو اور اسی آپ غور کریں تو اللہ تعالی نے ہماری خوشی کے سب سے بڑے دن کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے رمضان کا پورا مہینہ قرآن مجید کی نعمت کی نظر ہے قرآن مجید کی خاطر ہی روزے رکھے جاتے ہیں قرآن مجید کی خاطر راتوں کو قیام ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کی محفلیں مسجد آراستہ ہوتی ہیں قرآن مجید کے ختم ہوتے ہیں جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اس کی گنتی پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق تو پھب اگر جشن منانا ہے خوشیاں منانا ہے شادیانے بجانا ہیں اچھے کپڑے پہننا ہیں، لذیذ کھانے کھانا ہے تو اس کے لیے یہی ایک نعمت ہے جس پر کے شکر ادا کیا جانا چاہیے بھلے تک ملتا تم گنتی پوری کرو اور اللہ نے تم کو قرآن مجید کی جو ہدایت رمضان المبارک کے مہینے میں دی ہے اس پر اسے کبریائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو اور اسی لیے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور ہم سب کی زبانوں پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر مجھے الہم کا نغمہ جاری ہو جاتا ہے یہ تکبیر کس بات کی تکبیر ہے کہ اللہ کی کبریائی کا بیان کس لیے ہو رہا ہے دو یہ حمد و شکر کا ترانہ کس چیز کے لیے گایا جا رہا ہے دو دو دو دو یہ قرآن مجید کے لیے آپ کہیں گے کہ پھر دوسری عید کس لیے ہوئی دوسری عید بھی دراصل قرآن مجید کے لیے ہی ہوئی رمضان کا ہم سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں روزوں کا تصور آتا ہے لیکن ہم کو نہیں معلوم یا ہم نہیں جانتے کہ رمضان کی تو ساری عظمت قرآن مجید کی وجہ سے اور عید بھی اسی لیے ہے کہ قرآن مجید کا جشن منایا جائے یہ نزول قرآن کی سالگرہ ہے جو سارا عالم اسلام ہے اور دوسری عید کے بارے میں بخاری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ و تعالیٰ عنہ سے کہا تمہاری کتاب میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنا یوم عید بنا لیتے پوچھا وہ آیت کون سی ہے کہا کہ وہ آیت ہے الم اکمل تو دینکم واتممت علیکم تو علی لکم الاسلام توکم دینا آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اپنی نعمت کو تمہارے لیے پورا کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین بنا دیا دین کے طور پہ پسند کر دیا حضرت عمر حضر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں موجود تھے یہ عرفے کا دن تھا عرفات کا میدان تھا حج کا دن تھا اور عید قربان سے ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ نے عزایت کو نازل فرمایا آپ غور فرمائے کہ اگر پہلی عید نزول قرآن کے آغاز کی سالگرہ ہے تو دوسری عید اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے مکمل ہو جانے کی خوشی کا اظہار قومیں اپنے تہوار ان چیزوں پر شکر ادا کرنے کے لیے مناتی ہیں جن کے ساتھ ان کی زندگی کا پورا وجود و تشخص وابستہ ہوتا ہے عیسائی سمجھتے ہیں کہ ان کی ملت کا وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے قائم وہ ان کی پیدائش کے دن کو ان کے عقیدے کے مطابق ان کی سولی کے دن کو ان کے دوبارہ اٹھنے کے دن کو وہ عید کے طور پہ مناتے ہیں یہودی سمجھتے ہیں کہ وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو فراؤن کے جب تسلط سے آزادی دلا کے اور دریائے نیل پار کرایا وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہے لیکن مسلمانوں کے نزدیک اگر کوئی شخص ایسا تھا جس کی زندگی عید کے مستحق ہو سکتی تھی تو اس ہستی سے بڑھ کر کون سی ہستی تھی جو کامل ہستی ہے جو اللہ کا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو رحمت اللہ تھے جو خدا کے حبیب اور بندوں کے محبوب تھے لیکن اللہ نے اپنی کتاب کے نزول کو ہمارے لیے خوشی اور جشن کے دن قرار دیا پھر کچھ قومیں عید اس وقت مناتی ہیں جب موسم سرما کی طویل تاریخ راتیں گزرنے لگتی ہیں اور بہار کے گرم دن آنے لگتے ہیں کھوپلے پھوٹتی ہیں سبزہ نکلتا ہے کہیں نوروز منایا جاتا ہے کہیں بسنت منایا جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس گھڑی کو میں جشن قرار دیا جب تاریخی کی جہالت کی اللہ کے علاوہ جھوٹے خداؤں کی غلامی کی تاریخ رات چھٹ گئی اور اللہ کا نور پرو ہوا اور انسان نے عدل اور مساوات اور امن اور آزادی کی نئی موسم بہار کی دنیا میں قدم رکھا یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے بالکل کافی ہے کہ اس امت کو بنانے والے خالق کی نظر میں اس امت کی پوری زندگی جس چیز سے وابستہ ہے وہ اللہ کی کتاب اس کا تشخص اس کا وجود اس کی زندگی اس کا عروج اس کا زوال اس کی بلندی اس کی پستی اس کی خوشحالی اور اس کی پسماندگی یہ سب کا سب اسی کتاب کے ساتھ وابستہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی چودہ ستوال کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہی حقیقت ہے کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے جب انہوں نے اس کتاب کا دامن تھاما وہ دنیا میں معذر ہوئے سر بلند بھی ہوئے خوشحال بھی ہوئے اور جب انہوں نے اس کتاب کا دامن ہاتھ سے چھوڑا وہ دنیا میں ذلیل بھی ہوئے مسکین بھی ہوئے پسماندہ بھی ہوئے اور غریب بھی ہوئے آپ دورے اول کو لیں یا اس کے بعد آنے والے ادوار کو لیں تاریخ اپنے آپ کو اسی طرح دوہراتی رہی اس لیے کہ اس کتاب کو چھوڑ کے اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ اللہ تعالی ایک نئی امت برپا کرتا ایک نئی امت مبوس کرتا اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ دنیا کی حکومت عربوں کے ہاتھ میں آئے یا ترکوں کے ہاتھ میں آئے یا عباسیوں کے ہاتھ میں آئے یا عثمانیوں کے پاس جائے یا سلاج آکر آ کر حکومت کے تخ پر بیٹھیں یا مغل حکومت کریں اس لیے جب پرانے مجید آیا تو ان میں سے ہر کام ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی امت مبوس کی تو اس لیے کہ وہ اس کے پیغام اور اس کی ہدایت کی حامل بنے اس کی امانت دار بنے اس کا بوجھ اٹھائے اور خود بھی اس کے اوپر عمل کرے اور دنیا کے سامنے بھی اس کی گواہ بن کر کھڑی ہو یہ بات بھی صاف اور ظاہر ہے کہ اس امت کی زندگی میں جب پرانے مجید کو یہ مرکزی حیثیت حاصل ہوئی یہ اس دن سے حاصل ہوئی جس دن غار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا پہلا پیغام کیا اس کے بعد تو پیدر پہ یہ پیغام نازل ہوتے رہے اور کون کہہ سکتا تھا کہ وہ پیغام جو صرف ایک شخص کی زبان سے جاری ہوا تھا جس پر لبے کہنے والے مٹھی بھر لوگ تھے وہ غلام تھے وہ کمزور تھے وہ غریب تھے وہ عرب کے بڑے بڑے سردار نہیں تھے جنہوں نے اس پکار پر لبے کہا تھا وہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے ان کے پاس دولت کے ڈھیر بھی جمع نہیں تھے سرداری کا کیونکہ کلاحیں کی بھی ان کی سروں پر سجی ہوئی نہیں تھی مٹھی بھر لوگ عرب میں جمع ہوئے تو کون کہہ سکتا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ یہ غار ہرا سے نکلنے والی ایک آواز چند سال میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گونجے گی اور وہ لوگ جس کے ماننے والے ہیں وہ دنیا کے مالک کو لیڈر اور امام بن جائیں گے ابائل مکہ کی زندگی کا واقعہ ہے خباب بن عرط رض اللہ تعالی عنہ ایک بیکس غریب مسلمان تھے غلام بھی تھے ان کا آقا ایمان لانے کے جرم میں ان کو باندھ کر آگ کے انگاروں پر لٹاتا تھا اور پیٹھ کی چربی سے پگھل کے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے اس حالت میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مظالم کی حد ہو گئی آپ ہمارے لیے دعا کیجیے ان کا اپنا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے ٹیک لگائے کہ ایک کعبہ کی دیوار سے لگے ہوئے بیٹھے تھے یہ بات سن کر ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ کا چہرہ اس طرح سرخ ہو گیا جیسے کسی نے انار کے دانے آپ کے چہرے پر نچوڑ دی اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ ایک خباب تم سے پہلے جن لوگوں کو یہ امانت دی گئی تھی ان کو ہر طریقے سے ستایا گیا یہاں تک کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچ لیا گیا ان کو آگ کے گڑوں میں پھینکا گیا ان کے لیے کھو دے گئے اور آرے لا کر ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا لیکن وہ اپنے مقام پر ثابت قدم رہے اور خدا کی قسم میرا کام مکمل ہو کے رہے گا یہاں تک کہ ایک عورت ارب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائے گی اور کوئی اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھے گا نہیں ہاتم تائی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا یہ عرب کے مشہور قبیلہ تے کے سردار تھے اور اپنی فیاضی کے لیے مشہور تھے ہمارے ہاں بھی لٹریچر میں کہانیوں میں ان کا نام پکارا جاتا ہے عیسائی تھے ان کے لڑکے تھے عادی بن حاتم جو کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناپسند تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی دعوت لیکن جب آپ نے میرے قبیلے کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اور میں بھاگ کھڑا ہوا تو میں نے سوچا کہ مجھے جا کے بات تو سننی چاہیے اگر یہ بات اچھی ہوئی تو میرے فائدے کی ہے اور اگر غلط ہوئی تو مجھے کیا نقصان ہوگا نہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میں مزید میں داخل ہوا تو لوگوں نے کہا بن حاتم میں آ گئے ہاتھے میں آ گئے مشہور آدمی تھے لوگوں کو بڑی خوشی بھی تعجب بھی ہوا کہ یہ کیوں آ گئے فرماتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اپنے ہاں لے گئے گدے پر مجھے بٹھایا خود میرے ساتھ بیٹھے اور کہا کہ ادی اسلام لاؤ اور مجھے معلوم ہے کہ تم اسلام کیوں نہیں لاتے تم سوچتے ہو کہ مٹھی بھر لوگ جن پر ہر طرف سے دشمن جلگار کیے ہوئے ہیں اور جن کو ہر طرف سے ایک خوف اور جنگ کا خطرہ در پیش ہے یہ مٹھی بھر لوگ جو مدیلے کے اندر محسور ہیں یہ دنیا میں کیا کر سکتے لیکن ادھی میں تم کو بتاتا ہوں کہ ہیرا جو عرب کے ایک سرے پر تھا وہاں سے ایک عورت مکے تک جائے گی اور بالکل محفوظ ہوگی اور میں تم کو بتاؤں کہ کیسر و کسرا کے بڑی بڑی سطنتوں کے خزانے تم نے دیکھے ہیں یہ سب میری امت کے ہوں اور میں تم کو بتاؤں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی ہاتھ میں سونا لے کر نکلے گا اور کوئی اس کو لینے والا نہیں ملے گا کہتے ہیں کہ میں نے یہ تینوں آپریشن گوئیاں اپنے آنکھوں سے پوری مکے میں جب مٹھی بھر مسلمان تھے اور وہ مارے پیٹے جا رہے تھے ریت پر لٹائے جاتے تھے پتھر ان کو مارے جاتے تھے اس وقت جو کلمہ لوگوں کی زبان پر تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ الا کہو تو عرب اور عجم سب تمہارے قدموں پر ہوں گے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سے دو آدمی مکے سے قتل کی سازش کے بعد نکلے اور مکہ سے مدینے کی طرف سفر کر رہے تھے تو سوراخا نے جب آپ کو پکڑا تو آپ نے کہا سوراخا ایک دن آئے گا کہ کسرا کے کنگن ہمارے ہاتھوں میں اگر آپ تاریخ کے مادی پیمانوں سے ناپیں تو یہ پاگل پن جنون کی بات ہے مکے میں بیٹھ کر مٹھی بھر آدمی اس بات کا دعویٰ کریں کہ کیسر اور کسرا کی حکومتیں ان کے پاؤں تلے ہوں گی یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ یہاں بیٹھ کر یہ کہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جب امریکہ اور روس اور برطانیہ سب ہمارے قدموں کے نیچے ہوں. اگر میں یہاں پر کہوں تو آپ یہ پاگل مجنون کی بات ہے کہ جو وہ کر رہا ہے لیکن مسلمانوں کو اس بات کا یقین تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط ہو نہیں سکتی تھی کہ قرآن مجید نے اس بات کا وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہی تو ہرا کے میدان ہرا کے غار میں جو پیغام نازل ہوا اس نے لوگوں کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ گھڑی تو آنے والی اس امت کو جو کچھ بھی نصیب ہوا جو روحانی ترقی نصیب ہوئی جو اخلاقی بلندی نصیب ہوئی جو سیرت و کردار کی پختگی ان کے حصے میں آئی اور کیسر و کسرا کیا دنیا بھر کی حکومتیں جو ان کے قدموں کے نیچے آ گئی یہ سب اس کتاب کی وجہ سے تھا جس کی تلاوت آپ کے اس گھر میں تیس دن سے ستائیس دن سے روزانہ ہوتی رہی ہے جس کو کیا آج ختم کیا ہے. یہ کتاب ہے قرآن مجید کی کتاب جو دنیا کی ہر نعمت سے بہتر غور کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا مما یجماؤں جو کچھ بھی آدمی سمیٹ سکتا ہے دولت سمیٹے مکانات کی تعمیر کرے محلات بنائے انڈسٹریز لگائے ہزاروں ایکڑ کی جاگیریں ہوں ان سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو یہ قرآن مجید, بھی مجید بھی ہے یہ قرآن مجید نے اس لیے کہا کہ قرآن مجید کے ذریعے جو نعمتیں آدمی کے حصے میں آنے والی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوئی ان کو کوئی زوال نہیں ہے ان کو کوئی فنا نہیں ہے وہ کبھی چھننے والی نہیں ہے تو یہ دنیا کے کارخانے یہ بینک بیلنس یہ دولت کے ڈھیر یہ علیشان محلات یہ سرسز باغات یہ لمبے چوڑے کھیت ان کا تعلق تو آپ سے بس اتنا ہے کہ یہ ہوا اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے اور جو دن یہ اندر باہر جانا بند کر دے یہ سب آپ کے ہاتھ سے گئے کون سی چیز آپ کے پاس ٹھہر سکتی ہے اگر دس کروڑ روپے کا بھی بینک بیلنس ہے تو آپ کے ہاتھ ایک چیک پہ خط نہیں کر سکتے اگر آپ کے مکان میں سو کمرے بھی ہیں تو آپ اس بستر پر دوبارہ نہیں لیٹ سکتے اور آپ کے وارڈ میں اگر پچاس لباس بھی لٹے ہوئے ہیں تو آپ کو دو سفید چادریں ہی آپ کا مقدر یہ سب کچھ جو آدمی سمیٹتا ہے یہ تو اتنا عارضی ہے اتنا فنا ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے لیکن قرآن مجید جو راستہ آپ کے لیے کھولتا ہے وہ تو ایک ابدی بادشاہت کا راستہ یہ تو ان نعمتوں کا راستہ ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں جس کے اوپر کوئی موت نہیں ہے اس کے پھل بھی ہمیشہ کے لیے ہیں اس کے درخت بھی ہمیشہ کے لیے ہیں اس کے سائے بھی ہمیشہ کے لیے ہیں اس کی نعمتیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور جو لوگ اس میں رہیں گے ہم خالدون وہ بھی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے تو قرآن مدید نے انسانوں کو بدل دیا وہ تو اس طرح بدل دیا کہ آپ اس کا تصور نہیں کرتے آپ سوچ نہیں سکتے اور جب آپ اس کا سوچیں کہ اس نے کیسے بدل دیا تو پھر اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم کیوں نہیں رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے جیسے انسان ہم پہلی تاریخ کو تھے ویسے ہی انسان ہم تیسویں تاریخ کو بھی ہم مہینے بھر کھڑے ہو کر قرآن مجید کو سنتے ہیں اور جیسے آدمی اس کو سننے سے پہلے تھے ویسے ہی آدمی ہم اس کو سننے کے بعد بھی رکھیں لیکن جو قرآن مجید کو پہلے سننے والے تھے ان کی کیفیت اور عالم یہ تھا کہ قرآن کہتا ہے ذکر اللہ وزیر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کا پکتے طرح آجو نفید و من ارف من الحق تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اس لیے کہ وہ حق کو پہچان جاتے ہیں کتاب متشاب مسانی تفصیل ودین جسم کے روتے کھڑے ہو جاتے ہیں کھال سخت پڑ جاتی ہے دل نرم پڑ جاتے ہیں یہ اثر تو ان کے جسم پر پڑتا ہے کبھی سوچئے تو قرآن پڑھا بھی جاتا ہے ہم اس کی ورق گردانی بھی کرتے ہیں جلدی جلدی ختم قرآن کی محفلیں بھی ہوتی ہیں کس کا دل نرم پڑتا ہے کس کی آنکھوں میں نمی آتی ہے کس کے جسم کے بال کھڑے ہوتے ہیں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کس کا کلام ہے کہ جو پڑھا جا رہا ہے رب سماوات و کا کلام ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے یہ چیز ختم ہو اگر دو منٹ تلاوی لمبی ہو جائے تو ہم امام سے کہتے ہیں کہ مختصر کرو جلدی کرو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ڈپٹی کمشنر اگر گورنر اگر وزیر اعلیٰ اگر وزیر اعظم آپ کے گھر پر آئے اس کا, اس کا خط آپ کے پاس آئے وہ آپ کو اپنی مجلس میں بلائے تو کیا آپ اتنے ہی بے دلی کے ساتھ جائیں گے اتنے ہی آپ جلدی سے بھاگنے کی شکر کریں گے آپ تو گھنٹوں پہلے جائیں گے اپنے لباس کو ٹھیک کریں گے کبھی واسکٹ دیکھیں گے کبھی شیروانی کی کریز دیکھیں گے کبھی ٹائی کی نوٹ دیکھیں گے کہ ٹھیک بندی ہے نہیں بیٹھیے پہلے سے پہنچ کے انتظار کریں گے پیے سے بار بار پوچھیں گے کب وقت آئے گا اور کب میں اندر جاؤں گا یہ تو آپ کا حال ہے ان کے ساتھ جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے جن کے ہاتھ میں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے آپ کو نفع نقصان پہنچانا لیکن وہ کہ جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے کائنات کا ساری قوت ہے ساری طاقت ہے اس سے آپ کی بے نیازی کا یہ عالم ہے اس سے کلام سے ہماری بے نیازی کا یہ عالم ہے نام اس کو سننا چاہتے نہ پڑھنا چاہتے نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے پہلے سننے والوں کی کیفیت جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے پھر جو قرآن مجید کا حصہ آتا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے عمل کرنے کے لیے آ رہا وہ اس کے رنگ میں رنگ جاتے اس کی تصویر بن جاتے اس کی زندگی جو ہے وہ ان کی شرح ہوتی ان کی زندگی قرآن مجید کی ان آیات کی شرح اور تفسیر بن جاتی جو ان کے بعد نازل ہوا کرتی باد صاحبہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سورہ البقرہ دس سال میں ختم کی ہم تو ایک مجلس میں چاہتے ہیں کہ شبینہ پڑھ کے پوری رات میں قرآن مجید ختم کر دیں باد صاحبہ کہتے ہیں کہ ہم نے سورہ البقرہ دس سال میں ختم کی ہم آٹھ آیتیں سیکھتے تھے ان کو اچھی طرح سمجھتے تھے ان کے اوپر عمل کرتے تھے ان کو محفوظ کرتے تھے اس کے بعد ہم آٹھ آیتیں اور سیکھتے تھے اور اس طریقے سے ہم نے سورہ البقرہ پوری ختم کی یہ قرآن جب انہوں نے جذب کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی شخصیتیں بدل گئیں تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن انعامات سے نواز اس نے آخرت میں جو انعامات کا, مقا... کا ہم سے... ان سے وعدہ فرمایا تھا ہم سے بھی وعدہ فرمایا ہے اس کا ذکر آپ چھوڑ دیئے اس نے تو زمین کے بارے میں یہ کہا تھا فرمایا ہے کہ اگر یہ قرآن کو قائم کریں لاقل فرق اور ارد المپر سے بھی کھائیں گے اور نیچے سے بھی کھائیں گے کا غربت کا پسماندگی کا نسخہ تو یہی قرآن مجید ہے قرآن مجید نے خود اعلان فرما دیا میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں یہ اللہ کا کلام ہے جس کے لیے مجلس منعقد ہوئی اس سے بہتر کوئی چیز وہ ہم کو دے نہیں سکتا یہ قرآن مجید جو اللہ تعالی نے ہم کو عطا کیا ہے اس کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ ہم خود اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور اس کا دوسرا حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو سامنے اس کو بیان کریں اور پیش کریں جب روشنی آتی ہے تو اس لیے نہیں آتی تو اس کے اوپر آدمی پردہ اور کپڑا ڈال روشنی تو اس لیے آتی ہے کہ اپنے ماحول کو روشن کرو اللہ تعالیٰ کی کتاب تو اس لیے آئی تھی کہ انسانوں کو صحیح راستہ بتائے اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ لپیٹ کر جزدان میں رکھ دی جائے اور اس کی تلاوت کر لی جائے یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے وہیں فرما دی جہاں اس نے رمضان کا ذکر کیا اور روزے فرض کیے چاروں رمضان الزی ان قرآن حضر الناس وبیہ خدا یہ تو لوگوں کے لیے ہم نے چراغ تمہارے ہاتھ میں تھمایا ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ امت صرف اس لیے نہیں بنی ہے کہ وہ اپنے لیے جی یہ امت اس لیے بنی ہے کہ سارے انسانوں کے لیے جی اخرجت للناس یہ امت سارے انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے برپا کی گئی ہے اور یہ امت جو ہے یہ قرآن مجید کے ساتھ برپا کی گئی ہے اس لیے کہ اس کے پاس تو وہ ہدایت ہے جو کہ سارے انسانوں کے لئے ہدایت اللہ تعالی نے ساتھ یہ بھی فرمایا ان اللہ تعالی نے یکتمونا ما انزلنا من البینات والہدہ من بعد ما بیناہ للناس فی القتاب ولائک یلنہم اللہ ویلنہم اللہ وہ لوگ جو اس کتاب کو ہدایت کو چھپا کر بیٹھتے ہیں چھپا لیتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کھول کے بیان کر دیا ہے ما مابین نہ ہو اور کس کے لیے بیان کیا ہے یہ ناس سارے انسانیت کے لیے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی لانت فرماتا ہے اور سارے انسان بھی لانت ہے اللہ تعالیٰ اس لیے لانت فرماتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی نعمت ان کے ہاتھوں میں دی ہے اور یہ اس سے غافل سو رہے ہیں اور انسان اس لیے لانت کرتے ہیں کہ ہم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں بے شمار روگ اور مرض ہیں کہ جو ہم کو لگے ہوئے ہیں ان کے پاس نسخہ موجود ہے جس سے ہمارا علاج ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ روشنی موجود ہے جس سے ہماری زندگی کی راہیں روشن ہو سکتی ہیں یہ نسخہ بھی اپنی جیب میں رکھے بیٹھے ہیں اور لیمپ چراغ کے اوپر بھی انہوں نے پردہ ڈال رکھا ہے تو وہ لانت نہ کریں تو کیا کریں پھر فرماتا تابو اسلحہ بھئی تو توبہ کریں اپنی اصلاح کریں تو کتاب کو کھول کے بیان کریں اور اولا کا توب والی انتر رہی ان پر میں متوجہ ہوتا ہوں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں ان لدین کفرو و ماتو ہم کو پار لیکن جنہوں نے قرآن کی یہ ناشکری کی اور اس کی اس کا انکار کیا اس کو نہیں مانا اولا کا علیہم لانت اللہ ولملائق و ناس اجمین ابدر اللہ تعالی کا آپ انداز بیان دیکھیے اس کی شدت دیکھیے اس میں دھمکی اور غذب کی جھلک دیکھیے ان پر اللہ کی لانت جس نے کتاب دی فرشتوں کی لانت جنہوں نے کتاب لا کر پہنچائی اور انسانوں کی لانت کہ جن کے لیے کتاب لائی گئی تو یہ کتاب جہاں نعمت ہے وہاں پر ایک امانت ہے اور یہ نعمت اور امانت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد فرمائی اور ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا حق بھی کیا ادا کر رہے ہیں اور اس امانت کا حق ہم کیا کریں یہ کتاب جو اللہ تعالی نے ہم کو عنایت فرمائی ہے یہ کتاب جس نے کہ ہم سے پہلے آنے والوں کی زندگیاں بدل دی آپ سوچیں کس طرح بدل دی اور آج ہم کو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے یہ کتاب نازل ہوئی جو کتاب کو سننے والوں کو اس بات کا یقین کامل تھا یہ زبان سے کہے ہوئے الفاظ نہیں تھے بلکہ ان کو یقین کامل تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے جس طرح آج اگر اخبار میں کوئی بڑا اہم اعلان آئے جس کا بڑا گہرا اثر آپ کی زندگی پر پڑتا ہو کوئی جائیداد بک رہی ہو بڑی سستی تو آپ دوڑ کر ہر آدمی پوچھے گا بھائی آج کا اخبار میں یہ خبر ہے دیکھی تم نے کہاں ہے کوئی نیا قانون آ جائے تو آپ بے چین مسترب ہو کر جائیں گے بھائی نیا قانون کیا آج آیا؟, آیا ہے حکومت کی طرف سے ان لوگوں کے لیے تو حکومت ایک ہی تھی لہو ملک سماوات و آسمان اور زمین کی حکومت اسی کے لیے اور کسی کے اس کی طرف سے جو اعلان آتا تھا وہ ان کی سر آنکھوں پر ہوتا تھا اگر یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ایک ہبا بھی اللہ کی راہ میں دو گے تو سات سو گنا تو یقینی ہے اس سے زیادہ ہم دیں گے ان کو اس بات پر یقین ہوتا تھا اس کے بعد ان کی جیب بند نہیں رہتی تھی لوگ اپنے ہزاروں لا لٹا دیا کرتے تھ اپنی قیمتی باغ لا کر اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے مزدوری کرتے تھے اور پیسے لا کر عدم پہ رکھ دیتے اگر ان کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی تھی کہ اللہ کی راہ میں گردن کٹا دو گے جنت میں سیدھے جاؤ گے تو لوگ اپنے ہاتھوں سے کھجور پھینک دیتے تھے کہ اب اتنا انتظار بھی کیوں کریں غذبہ یا غزبۂ بدر کا واقعہ ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر کہا سارے اولا مخفرتمرب کم جنت واتو دوڑو اس جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اس جنت کی طرف جس کی وسط میں زمین و آسمان سما جائیں ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا اس نے کہا حضور کیا میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں آپ نے کہا کیوں نہیں راستہ کھلا ہوا ہے آج کوئی جنت کے راستے ہمارے لیے ہزار کھول دے ہمارے قدم اس پہ نہیں اٹھتے لیکن وہاں تو یقین تھا ایمان تھا ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں کہنے لگے اتنی دیر کون انتظار کرے کھجوریں ختم اتنا یقین تھا حضور کے وعدے پر قرآن کی دعوت پر کھجور ہاتھ سے پھینک دی تلوار نکالی لڑے شہید ہو گئے ہم تو کتنے لوگ ہیں کہ کتنی کھجور ہاتھ میں لیے انتظار کر رہے ہیں ذرا یہ کام ہو جائے تو پھر ہم نیک بن جائیں گے ذرا یہ بیوی بچوں کا مسکر سلجھ جائے تو پھر ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے کتنی کھجور لیے ہم انتظار کرتے ہیں برسوں انتظار کرتے ہیں اور جنت کا راستہ ہمارے سامنے کھلا رہتا ہے ہم اس پر نہیں چلتے تو قرآن تو اتر کے ان کے دلوں میں اس ایمان کو اتار دیا تھا اسی لیے ان کے دل کانپ اٹھتے تھے لرز اٹھتے تھے کپ کپا جاتے تھے نرم تھی, آنکھوں سے آنکھوں بہتے تھے. کہ یہ تو ایک وہ چیز تھی جو زندہ حقیقت تھی ان کی زندگی کے اندر قرآن مجید کوئی آبا اجداد کتاب نہیں تھی یہ کوئی ورثہ نہیں تھا جو ماں باپ سے منتقل ہوا ہو وہ تو اپنی آنکھوں سے اس کو اترتا دیکھ رہے تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے رب سماوات و کی طرف سے اس کے ایک ایک لفظ پر ان کو یقین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعلق ان کے رب کے ساتھ جوڑا وہ اس کے بندے بندے اسی کے ہو گئے اور اسی کے ہو رہے اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایمان لانے کی نشانی یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہونا چاہیے بلدین عامن اشدحب اللہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرنا. محبت کوئی اولیاء اللہ کا مقام نہیں ہے محبت تو ہر مومن کا مقام ہے اس لیے ایمان کی نشانی ہے ان کو سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہوگی نہ باپ اس کے آگے تھا نہ بیٹا تھا نہ ماں تھی نہ بچے تھے نہ دولت تھی نہ جائیداد تھی یہ سب چیزیں موجود تھیں ان سے تعلق بھی تھا وہ دنیا چھوڑ کر کہیں گوشے میں جا کر نہیں بیٹھ گئے تھے لیکن سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے تھا. اس کی, اس کے, اس کے صحبت میں اگر وقت گزرتا ہو تو نماز کے لیے لپکتے ہوئے آتے تھے اس کے لیے مال دینا ہو تو میں کھل جاتی تھی جان دینا ہو تو گردن کٹا دیتے تھے حکم آتا تھا شراب کا جام اگر یہاں ہوتا تھا اس کو توڑ کر نیچے ڈالتے یہ محبت کا نتیجہ تھا آپ جانتے ہیں کہ محبت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا محبت کیا چیز ہوتی ہے لیکن آپ میں سے سب کو محبت کا تروا ہے جب محبت ہوتی ہے تو اس کے آگے تو کوئی چیز نہیں ٹھہرے اور سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے ہو تو اس کے آگے کس کی محبت ٹھہرے اور آپ سوچیے کہ اللہ سے بڑھ کر محبت کسی اور کی آ ہو کیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اپنی قوم سے وہ گفتگو کر رہے تھے ستارے دکھائی دیے کہا کہ یہ رب ہیں لیکن ستارے ڈوب گئے اور ما اللہ احب جو ڈوبنے والے ہیں ان کو محبوب نہیں رکھتا پھر چاند نکلا کہا یہ تو اس سے بھی بڑا ہے یہ میرا محبوب ہے پھر چاند بھی ڈوب گیا پھر سورج نکلا تو کہا تھا اچھا اب یہ اتنا بڑا ہے یہ تو سب سے بڑا رب ہے سورج بھی ڈوب گیا فرمائے اب تو میں نے اپنا رخ بس اس کی طرف کر لیا جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور میں ہر طرف سے کٹ گیا حنیف کے معنی ہوتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کے بس ایک کا ہی ہو رہے مما انا من المشرقین اب میرا رخ بھی جو ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے تو ہم تو زندگی کے اندر نہ معلوم کتنے ستاروں و کتنے چاند اور کتنے سورج ہیں جن پر ہماری نگاہیں جمی ہوئی ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ہمیشہ رہیں گے جمع مالم ادہ جا مال کو جمع کرتا ہے گنتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے بات بھی رہے گا ہمیشہ باقی رہے گا لیکن چاند بھی ڈوب جائے گا سورج بھی ڈوب جائے گا ستارے بھی ڈوب جائیں گے ان ڈوبنے والی چیزوں سے محبت سے کیا ہے محبت کرے تو آدمی اس سے کرے جس کے بارے میں کہا ہے کل شی انال کن چلا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے صرف ایک چیز ہے وہ اس کا چہرہ ہے جو ہلاک نہیں فنال ہر چیز فنا ہونے والی ہے ایک چیز ہے تمہارے رب کا چہرہ اکرام جلال والا جو باقی رہے تو پھر محبت آدمی کرے تو ان چیزوں سے کیوں کرے جو آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گے آدمی محبت کرے تو اس چیز سے کرے جو ہمیشہ رہنے والی ہے بلدین آمن اچھد پھر ان کو جنت کا طلبگار بنا دیا اور دو دفتر ڈرنا والا بنا دیا جنت کے تو ایسے طلبگار ہو گئے وہ جنت ان کی نگاہوں کے سامنے رہتی جنت و دوزخ کوئی وائس اور مولوی کا واضح نہیں تھا ان کے لیے وہ تو جنت و دوزخ کو دن رات اپنی مجلسوں میں اس طرح سنتے تھے اور دیکھتے تھے وہ یہ آنکھوں کے سامنے ہوں اور اسی لیے ان کو اس بات پر یقین تھا کہ یہ ہم یہ کریں گے جنت میں جائیں گے یہ کریں گے جو میں جائیں گے حرام مال اگر پیٹ میں جائے گا تو بظاہر تو بڑا لذیذ نظر آ رہا ہے یہ تو انگارہ ہے جو ہم پیٹ میں بھر رہے ہیں زبان سے بات نکلے گی جھوٹی ہوگی وعدہ خلافی ہوگی اگرچہ بظاہر بہت نفع ہوگا لیکن یہ تو آگ ہے کہ جو ہم اپنی زبان کے اوپر رکھ رہے ہیں اور اگر اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے اس کی اطاعت کریں گے تو جنت کے باغات ہیں اور کیاریاں ہیں اور محلات ہیں جو ہمارے حصے میں آئیں گی پرانے مجید کے تو اکثر حصے اسی پر مبنی ہیں یہ جنت ہے اور یہ دودک ہے یہ اس میں محلات ہیں اور یہ کھانے ہیں اور یہ پرندوں کا گوشت ہے اور یہ فوا کے ہاتھ ہیں اور یہ ساتھی ہیں اور یہ صحبتیں ہیں اور یہ مجلسیں ہیں اور یہ سب ان کے لیے حقیقت اور دو کا ذکر ہوتا تھا تو یہ آگ کے ہتوڑے ہیں اور یہ گرم پانی ہے اور یہ گرم کھانا ہے اور یہ آنکھ جھلستا ہوا سایہ ہے اور یہ انگاروں کا بستر ہے اور یہ بھی ان کے لیے حقیقت بن گیا اس نے ان کو وہ قوت بنا دیا کہ قیصر و کسرا بھی ان کے آگے زیر ہو گئے اس نے ان کو وہ قوت بنا دیا کہ ایک مستشرق کے الفاظ میں وہ مکے کا یتیم بچہ جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا اسی سال کے بعد اسپین سے لے کر چین تک وادیوں میں صحراوں میں جنگلوں میں شہروں میں اس کا نام پکارا جانے لگا یہ کن لوگوں نے کیا یہ ان لوگوں نے کیا جن کو اپنے رسول کے اوپر پورا یقین اور ایمان تھا جن کو اللہ کی کتاب پر ایمان تھا اس کتاب نے تو اس طرح ان کو بدل کے رکھ دیا اور جب وہ بدل گئے تو ان کے ساتھ اللہ تعالی کے سارے وعدے پورے ہوئے اور جب ہم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے, اس کے ہمارے وعدے ہمارے ساتھ بھی پورے ہوئے کبھی ہم پر منگول مسلط کیے گئے کبھی ہ پر یوروپین مسلط گئے ہماری عزت ہماری دولت ہمارے نوادر ہمارے خزانے سب غیروں کے پاس چلے گئے یہ سب کس لیے ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ ہم کمزور تھے اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے پاس اسلحہ کم تھا آپ کے پاس اسرائیلی عرب جنگ جو ہوئی تھی سڑسٹھ میں چھ دن کی آپ سب جانتے ہیں کہ عربوں کے پاس فوج کئی گنا زیادہ تھی عربوں کے پاس ٹینک اسرائیل سے کئی گنا زیادہ تھے ہوائی جہاز بھی کئی گنا زیادہ تھے ہوائی جہاز میدان پہ کھڑے کھڑے تباہ ہو گئے میزائل کی بیس جنرل نے خود اسرائیل کے حوالے کر دی اور لاکھوں کے فوج کئی گنا زیادہ مسلمانوں کی تعداد مٹھی بہودیوں سے شکت لوگ کہتے ہیں بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا سن سڑسٹھ میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل پر ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی کہ یہودی کیسے فاتح ہو گئے میں نے کہا آپ نے غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا رشتہ نہ بنی اسرائیل سے ہے نہ اس کا رشتہ ہمارے ساتھ اس کا رشتہ تو ایمان اور عمل سالے کے ساتھ جب اس نے یہودیوں کو معذول کر دیا اور امت محمدیہ کو لا کر اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ اللہ کی کتاب تو اس کی دعوت اور اس کی توحید کی دعوت کی امین اور لمبردار ہو اور جب ہم نے اس سے بے وفائی کی تو جس طرح ہوتا ہے نا کہ جب آدمی کا کوئی اپنا ملازم اس سے بے وفائی کرے تو محلے کے چمار کو کھڑا کر کے اس کو جوتے پانے جاتے ہیں اس لیے یہودیوں کے ذریعے ہم کو جوتے پڑھوائے گئے ہیں دیکھو یہ تمہارا مقام تھا اور آج تم اتنے زلیل ہو اس لیے اس لیے قرآن مجید نے جو نعمت ہمارے حوالے کی ہے قرآن مجید نے ہم کو جو, جو امانت دیے ہم اس کا حق ادانی کر رہے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری بہنوں یہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کتاب کے اندر ہمارے بلندی کے سارے خزانے اسی کے اندر ہیں ساری کنجیاں اس کے پاس ہیں سارے دروازے اس کے اندر ہیں اس کے باہر کوئی دروازہ نہیں اس کے علاوہ کہیں کوئی کنجی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ہے ہم روز صبح اخبار پڑھتے ہیں اور روتے ہیں اور اپنی قوم کی حالت پر مرتیاں پڑھتے ہیں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ صرف ایک ہی نسخہ ہے جو قوم کے امراض کا علاج ہے تو اس نے خود اعلان کیا ہے کہ شفا المافِ الصدور ہمارے امراض کی جڑ کیا ہے ہمارے امراض کی جڑ تو ہمارے دلوں میں ہے قرآن مجید قلوب مرض کی جڑ تو دلوں کے اندر ہوا کرتی ہوں قلوب الطیف صدور آنکھیں آندھی نہیں ہوتی آج سیاستداں ہوں یا بیوروکریٹ ہوں یا تاجر ہوں یا بھائی کا بھائی کا خون بہانے والے ہوں سب خوب جانتے ہیں کیا برا ہے کیا اچھا ہے کسی کے علم میں کمی ہی نہیں ہیں کسی کی آنکھیں بندی نہیں ہے سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ برے کام ہیں وہ پھر بھی کرتے ہیں اللہ تامل اختار تامل قروب اللہ کی سدور اس لیے کہ دل اندھے ہو گئے جو کہ دنوں کے اندر. اور جب یہ کیفیت ہو جائے, تو پھر لاش تو, تو کے پاس ہے جو ہے. نبی کریم کیا آدمی کے جسم میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد و کلو ایزا فسد فصد الجسد و وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے وہ بگڑ جائے تو سارا جسم جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے اللہ وحی القلب سن لو جان لو کہ یہ دل ہے تمہاری شخصیت کا مرکز ہے جہاں لالچ اور ہرس اور محبت اور نفرت اور ہر چیز جہاں آدمی کی جذبات اور محرکات سب جہاں پر جمع ہیں یہ وہ جگہ ہے آپ کہیں گے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے بننے بگڑنے سے زندگی کیسے بن بگڑ سکتی ہے لیکن آپ خوب جانتے ہیں آج کل تو کینسر کا مرض بڑا عام ہے کہ آدمی کے جسم کے اندر اربوں خلیے ہوتے ہیں آپ یہ جسم جو یہاں پر ہے اس میں اربوں خلیے ہیں اس میں سے اگر ایک خلیا جو ہے وہ بگڑ جائے وہ غلط راستے پہ چل پڑے تو یہ آپ کے لیے موت کا وارنٹ ہے یہ کینسر کا علاج ہے اس کے بعد کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا ہم تو خوب جانتے ہیں کہ بیماری کی جڑ جو ہے وہ تو ایک خلیے سے بھی شروع ہو سکتی ہے تو یہ دل جو ہے یہی سب سے بڑی نعمت ہے اس میں قرآن کی محبت اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت قرآن نے کیا کہا ہے اس کو سمجھنے کا شوق اس کا اس کی طرف اس کے لیے اطراب اس کے لیے بے چینی یہ سب سے پہلی چیز ہے میں آپ سے کہوں گا کہ تقریریں تو بہت ہوتی ہیں آپ بھی سنتے ہیں میں بھی سنتا ہوں کرتا بھی ہوں اچھی تقیر ہوتی ہے ہم واضح کرتے اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں تقریریں سننے تقریریں کرنے سے نہ آپ کی حالت بہتر ہوگی اور نہ میری حالت بہتر ہوگی کچھ آپ کرنے کا ارادہ کر لیں گے تو ہماری حالت بھی بہتر ہوگی قوم کی حالت بھی بہتر ہوگی اگر آج آپ اس بات کے ارادہ کر لیں کہ آپ کو اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ کوئی مشکل کام ہے اب قرآن مجید کے حضرت شاہ ولی اللہ اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے رحمت سے بھر دے ان کی ان کی اولاد کی وجہ سے آج اردو زبان کے اندر بے شمار قرآن کے ترجمے بڑے مستند صحیح موجود ہیں کوئی ترجمہ آپ لے لیں اور یہ آپ ارادہ کر لیں کہ آپ چوبیس گھنٹے کا دن ہوتا ہے یا آپ کاروبار میں لگاتے ہیں بیوی بی بچوں کے ساتھ لگاتے ہیں آپ اس میں سے پانچ منٹ روزانہ اس بات کے لیے لگائیں گے کہ آپ تین آئےتیں ترجمے سے پڑھ لیں یا پڑھنا نہ جانتے ہوں کسی سے سن لیں چار پانچ سال میں پورا قرآن مجید آپ کا ختم ہو جائے <سؤال> کوئی مشکل بات نہیں ہے آج بڑا بہت مشکل لگتا ہے کہ پورا قرآن کیسے ہم پڑھیں گے <سؤال> پانچ منٹ روز سے تین آیتیں پڑھیں زیادہ نہ پڑھیں اور یہ فیصلہ اس طرح پڑھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ بات چیت کر رہا ہے بس یہ آپ اس میں ڈوب کے پڑھیں امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ بزرگ کا واقعہ اور علوم میں نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے میں قرآن مجید اس طرح پڑھتا تھا بویا کہ میں خود پڑھ رہا ہوں مجھے کوئی مزہ نہیں آتا پھر میں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا جیسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہوں. تو میرا لطف جو ہے دگنا ہو گیا پھر میں نے اس طرح پڑھا جیسے کہ میں علیہ السلام خود مجھ سے مخاطب ہے. یہ کلام مجھے سنا رہے ہیں پھر تو کیا کہنے مزے کے اور پھر آخر میں تو میں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ خود مجھ سے کلام فرما رہا ہے. تو پھر مجھے قرآن مجید کا اصل مزہ اللہ تعالی آپ سے کلام فرما رہا ہے کتاب میں. اس نے آپ کے لیے اتاری ہے وہ بار بار آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے کتاب اتاری وہ تو آپ سے کلام کر رہا ہے آپ اس سے کلام کے ساتھ دس منٹ روزانہ سرف کر دیں اس کی صحبت میں لپک کے جائیں اور اس کے ساتھ آپ دس منٹ گزار دیں اس بات کا آپ ارادہ کر لیں کہ آپ یہ نہیتیں روز پڑھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے یہ 5 سال میں آپ کو ایک بڑا کام ہو جائے ریا قرآن مدید کا مفہوم ترجمہ بھی اس قوم کے ہر آدمی تک پہنچ جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی حالت نہ بدلے دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ املند کہ آپ اپنے وقت میں سے پانچ منٹ رات میں صبح میں اس کام کے لیے نکال لیں کہ آپ بیٹھ کر یہ سوچیں کہ میں نے آج کون سا ایسا کام کیا جو کہ میرے اللہ کو ناخش خوش کر لیں بس اتنا اپنے آپ سے پوچھ لیں اور کچھ نہ کریں اس سوال کا جواب خود آپ کے اوپر ایس دل کے اوپر اتنا نشتر لگائے گا کانٹا چپ ہوئے گا کہ آپ کی حالت بہتر ہوتی ہے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے آگے کو اسلح بھی کریں بالکل آپ اصلاح نہ کریں لیکن روز آپ اپنے آپ سے بیٹھ کے پوچھیں کہ میں نے آج وہ کون سے کام کیے جو میرے اللہ کو ناخش کرنے والے ہیں اور جو مجھے آخرت میں جہان ملے جائیں. یہ تو آپ کی اصلاح کا پروگرام ہوا لیکن آپ کی اصلاح سے بات نہیں بنے گی جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ کے سکر اس لیے ہے کہ آپ اس کتاب کو دوسروں تک پہنچائیں اس کو لے کر کھڑے ہوں اس کے لیے اپنا وقت لگائیں یہ کتاب جو ہے اس کے مطابق زندگی تو یہ اللہ کی کتاب کا آپ کے اوپر حق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی حق کو اتارتے ہوئے گزری ہے ہم سب جانتے ہیں ہم سنت کی بھی تعریف جانتے ہیں فرض کی بھی تاریخ جانتے ہیں سنت کی تعریف کیا ہے حدیث کی تعریف کیا ہے حدیث کی تعریف یہ ہے جو ہمارے محدثین کرتے ہیں وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا وہ کام بات جو آپ نے کہی یا وہ بات یا کام جو آپ کے سامنے کیا اور کہا گیا اور آپ نے اس کو اچھا کہا یا آپ خاموش یہ حدیث کی ٹیکنیکل تعریف ہے اسی سے سنت آتی ہے کہ ہمارا لباس ایسا ہو ہمارے چہرے پر داڑھی ہو اور ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے اور یہ سنت ہے اور یہ سنت رسول نے ایسا کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کبھی غور کیجئے کہ غار ہرا سے لے کر اس وقت جبکہ حضور نے اپنی جان جانے آپ نے سکر کی اس وقت تک آپ کے دن رات کس کام میں سرپوٹ سب سے بڑی سنت کیا تھی اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا اس کے علاوہ آپ صبح شام رات دن مکے کی گلیوں میں تائب کی وادی میں مدینے کے اندر اپنے ہجرے میں بیٹھ کر مد نبی میں بیٹھ کر فوجیں لے جا کر قبیلوں کے اندر آپ کیا کام کر رہے اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا اس کے لیے جہاد کرنا اس کے بغیر قرآن کا کام مکمل نہیں یہ قرآن کا پیغام ہے آج یہ مجلس قرآن مجید کی جو تھی جس میں کہ ہم سب جمع ہوئے قرآن مجید ختم ہوا اس مجلس سے اگر ہم کچھ یہ لے کر لوٹ کے جائیں کچھ عزم ہو کچھ ارادہ ہو کچھ صحیح ہو کہ ہم کچھ بنیں گے کچھ کریں گے آج کا رمضان جو جیسا گزرا ہے آئندہ رمضان اس سے بہتر ہوگا ہم اس سے بہتر اللہ کے بندے ہوں گے اس سے بہتر اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے قرآن مجید کا حق ادا کرنے والے تو میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں ضمانت دے سکتا ہوں اگر آپ نے یقین اور ایمان کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ معاملہ کیا تو آپ کی قوم کے بھی پوری ملت کے بھی سارے مسائل جو ہیں وہ بالکل اس طرح حل ہو جائیں گے جیسے کبھی موجود نہیں تھے ورنہ یہ مسائل آپ کے سر پر رہیں گے زندگی ایک عذاب رہے گی اسی عذاب میں ہم زندگی بسر کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس سے بچائے بآروانا دعوانا الحمدللہ رب اللہ